ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكّل عليه ونأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له من يضل له فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما أنبعات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله محترم اور دوستوں رعایت پڑھ لی میں ایسے فرمایا گیا ہے کہ کیا مقدین ایسا دن ہے کہ جس دن کسی کو مال اور بڑے کام نہیں آئیں گے کام اگر کوئی چیز آئے گی تو یہ ہے کہ کوئی آدمی بیماری سے پاک دل لے کر آ گیا سالم صحیح سالم دل کر لے کر آ گیا یعنی بیماری سے پاک دل لے کر آ گیا آواز آ رہی ہے آخر تک آخری آدمی تو آواز آ رہی ہے یہاں آواز آ رہی ہے جی تو شریعت جو ہے یہ دو پہلوؤں پر ہے ایک ظاہری پہلو اس کا ایک باطنی پہلو جس طرح ظاہر شریعت پر عمل فرض ہے اس طرح باتمی شریعت پر عمل بھی فرض ہے عید کے دو پہلو ہیں ایک شریعت اور ایک باطن شریعت جس طرح ظاہر شریعت پر عمل جو فرض ہے اس طرح باطنی شریعت پر عمل بھی فرض ہے جس طرح شریعت کو سیکھنا سمجھنا جاننا یہ فرض ہے اس طرح باطن شریعت کو سیکھنا جاننا حاصل کرنا یہ بھی فرض ہے اور شریعت کے بارے میں احکامات لکھے گئے فکر کے علماء نے میں تحقیق کی تشریح کی ان کو بیان کیا اور انسان کے عبادات کو بیان کیا معاملات کو بیان کیا اخلاقیات کو بیان کیا اس طرح جو ہے نہیں. آ, آ, معاشرت کو بیان کیا اس طرح یعنی باطن شریع جو ہے اس کو بھی تشریح کی گئی اس کو بیان کیا گیا اور اس کے مسائل کو واضح کیا گیا اور اس کو حاصل کرنے کا طریقہ بتایا گیا کہ جو ہے وہ ظاہر شریعت کو تشریح کرنے والے بیان کرنے والے اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ بتانے والے ہیں اور صوفیہ جو ہے صوفیہ کی جماعت وہ باطن شریعت کو تشریح کرنے والے اس کے احکامات بتانے والے اور اس کو حاصل آ... کر کے اس پر عمل کرنے کا طریقہ بتانے والے تو اس طرح مت میں احتیاط آیا یعنی گراوٹ آتی گئی تو گراوٹ آتے آتے یہاں تک کہ بتن شریعت کا حاصل کرنا سیکھنا اس کی تشریح کو جاننا وہ اس کا تذکرہ ہی اٹ گیا تذرا سوجول ہو گیا اور یہاں تک کہ بڑے بڑے دینی ادارے جو کہ دین کے لیے کوشش کرنے والے ہوں حفاظت کرنے والے ہوں ان میں ہی بہت کم رواج رہ گیا بات نشریت پاسل کرنے کی لیے ہمارے مدانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما دے کہ دو بند کا مدرسہ جب قائم ہوا تو اس پر ایسا دور گزرا ہے اس کے شیخ العزیز سے لے کر اس کے چپڑاسی تک باورچی تک سارے کے سارے لوگ باطنی لحاظ سے نورانیت والے رنگے ہوئے اور روحانی لحاظ سے کامل لوگ ہوتے تھے ہمارے تھے کہ صاحب نسبت اولیاء ہوتے تھے صاحب نسبت و سادگیوں کو کہتے ہیں جس کا باطن گندگیوں سے پاک ہو کر خوبیوں کے ساتھ متصف ہو جائے اور اس کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جائے اس کو سائے بنسبت آدمی کہتے ہیں یعنی کہ اس کا باطن گرمیوں سے صاف ہو جائے برائیوں سے اور باطن خوبیوں سے آراستہ ہو جائے اور اس کا اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے کہ چپڑاسی تھا کس طرح لہذا جو آدمی داخل ہوتا تھا وہ جہاں ظاہر شریر کو سیکھتا تھا وہاں باطن میں شریر سے بھی آراستہ ہو کر نکلتا تھا جو آدمی کے عمل میں دیکھتا تھا عملی اس کا پہلو دیکھتا تھا تو اس کے عمل میں وہ چیز آ جاتی تھی میں یہاں تھا کہ پھر بعض فکرا سے ہم نے سنا کے کہا بعض فکرا نے کہ ایسا وقت آیا ہے کہ بعض جگہوں پر جا کر دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شیخ العزیز بھی دنیا داری کے ذہن والا ہوتا ہے یعنی سب سے آخری جگہ پر پہنچا ہوا آدمی جو کو کی اس کی نہیں تھی کہ وہاں تک کہ آدمی جو ہے یعنی داری اور ظاہری اور دنیا داری کے زہن والے تھے پہلے دور کے لوگ قرآن مجید کے آفز ہونے کے بعد حدیث کا دورہ کرنے کے بعد فقہ کے مائر ہونے کے بعد پھر جاتے تھے کہ ہم اپنے باطن کو آراستہ کروائیں اپنی اصلاح کروائیں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ دنیا اسلام کی بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں تفسیر بھی ان تفصیل کر فلسفہ والوں کو شکست دی اور ان کے زور و شور کو اور ان کے دبدے کو توڑا ہے دنیا اسلام کا بہت بڑا آدمی فخر الدین دازی رحمۃ اللہ علیہ سارے علوم کے باوجود کہتا جب میں بیت ہوا تو بیتھ ہو ذکر از ان کو بتلائے گئے تو کچھ دنوں کے بعد انہوں نے اپنے شعر سے قرض کیا کہ یہ ایک تو جب میں ذکر اذکار کرتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میرے دماغ سے کھوپڑی سے دھواں نکلتا ہے اوپر سے۔ اور ایک یہ ہے کہ فلسفہ کے علم میں نے پڑھا تھا وہ میں بھولنا شروع ہو گیا ہوں تو نے فرمایا کہ وہ دھواں جو ہے وہ فلسفہ کی ہی تاریخی نکل رہی ہوتی ہے فلسفہ کی تاریخی نکل رہی ہوتی ہے۔ کچھ دن جب وہ رہے تو جب ان کو دعا ہوا کہ فلسفہ تو بہت بھول رہا ہے تو قربانی نہیں کر سکے اسلم کی قربانی نہیں کر سکے اور وہ بات وہ دوری چھوڑ کر آ گئے. تو وہ اس بات اللہ کے وجود پر اور توحید پر سو دلائل دے کر تقریر کرتے تھے سو دلائل دے کرتے تھے کہ یہ دلیل یہ دلیل اور لوگ لاجواب ہو جاتے تھے اس وقت بہت کا وقت ہوا تو شیطان نے مناظرہ شروع کیا اور ایک ایک دلیل ہے کہ سو کی سو دلیلیں توڑ آپ بتاؤ کیسے اللہ کو مانتے ہیں है. میں بتاؤ کیسے اللہ کو مانتے ہیں کوئی دلیل نہیں کوئی جواب ہی نہیں تو جن بزرگوں کے ساتھ بیٹھ کا تعلق تھا ان پر اللہ نے کھولا اس بات کو اور انہوں نے ان کے حال پر سگنل کیا اس کے حال پر یہ پیغام القاع کیا کہ تم اس سے کیوں نہیں کہتے ہو کہ میں بغیر دلیل کے اللہ کو مانتا ہوں کیوں نہیں کہتے ہو کہ میں بغیر دلیل کے اللہ کو مانتا ہوں تو آخری بات کے مان سر نے کہا میں بغیر دلی کے اللہ کو مانتا ہوں اور میں بغداد کی بوڑھیوں کے ایمان پر مر رہا ہوں بغداد کی بڑی عورتوں کے ایمان پر مر رہا ہوں. بڑی عورتوں کے کیا ایمان ہے بس محمد رس اللہ بس ایک بار کا پتہ ہے اور کسی چیز کا پتہ ہی نہیں میں کیا تو ہمارے ایک بڑے عجیب ساتھی تھے تو انہوں نے لطیفہ سنایا لطیفہ نے سنایا کہ کسی کا روم میں کوئی طالب علم پڑھ رہا تھا پڑھ رہا تھا اس نے علم مکمل کیا جب علم مکمل کیا تو مکمل کرنے کے بعد جس اندر سربندی ہو رہی تھی تو اس نے استاد صاحب کے ساتھ سلوج کیا کہ سابت کرو کہ اللہ ہے کیا کہ دو نفرب اللہ تو بس رخصت جی کا وقت تھا رخصت ہونا تھا تو اس استاد نے شاگرد سے کہا کہ اپنے علاقے میں چلے جاؤ تو بھادوں کا مہینہ آئے گا اس میں جو کسان ہل چلا رہا ہوگا اس سے پوچھنا اس کا جواب جو کسان ہل چلا رہا ہوگا اس سے اس کا جواب پوچھنا جی؟ تو وہ آیا تو اپنے علاقے بازو کے مہینے میں جی؟ کسان چلا رہا ہر ساون کے بعد جو مہینہ آتا ہے نا ہل چلا رہا تھا تو اس میں جو آدمی ہل چلاتا ہے اتنی گرمی ہوتی ہے اتنا آبس ہوتا ہے کہ اس کا سر چکرائے ہوتا ہے اور وہ مطلب کسی چیز کو کھانے کو تیار ہوتا ہے تو جو آدمی آیا اس نے کہا کیا کہ آپ سے سوال پوچھنے سے کہا جی ہم کام کر رہے ہیں یہ ہی بہت ضروری بات پوچھتی کہ جائیں اپنا کام کریں ہمارے کہا نہیں میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ کیسے ثابت کیا جائے گا گل لائق ہے ہوا تھا تنگ پریشان ہوا تھا تو جو جی بیلوں کو جس سے گھر مارتا تھا اس کو لے کر گیا اسی لاٹھی کو اور مس مارے دو چار جو ماری اور گرایا وہاں پانی کی نالی میں اور دو چار روپے سے جو برسائیں سنگا بس بس بس سمجھ آ گئی اور ساتھ صاحب نے کہا کیا میں برا آدمی ہے اس کے لیے سمجھانے کی وہ جو ہے کتنا ہوا ہوگا وہی سمجھائے گا اور <toss> اسے مارنے کے بعد <toss> اس بات میں کوئی سوال کیا کرتا ہے کوئی پوچھا کرتا ہے کوئی پوچھنے کی بات ہی اس میں کوئی دوسری بات ہے سبحان اللہ یعنی کچھ بھی نہیں پڑا ہوا لیکن کی بات کو جانے ہوئے بس من صاحب ہمارے مہمان ہوئے تو ہمیں ایک قصہ سنایا انہوں نے کہا یہ ہمارے کابری تو بند جب انگریزوں کی قید میں تھے مالٹا کے جیل میں جزیرہ مالٹا بہرے روم میں جزیرہ ہے تو انہیں قید میں تھے تو اور ماں بھی مختلف ممالک کے گرفتار شدہ مالٹے کے جیل میں تھے یعنی یہ اضرات تھے رنگ کے ساتھ کوئی ترکیہ کے شیخ شیخیز عالم بھی تھے سارے اللہ والے لوگ تھے کہ جب میں جب یہ تاجر کو اٹھتے تو ترکی عالم جو تھے وہ تاجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر ذکر اذکار کر کے دعا مانگتے ہوئے شعر پڑھتے تھے اور بہت اچھی بات تو یہ ہمارے جو حضرات نے نے پوچھا کہ یہ کیا ہوتا ہے آپ شیر آپ دعا کرتے ہیں پھر شیر پڑھتے ہیں آپ بڑے رہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی یہ اس طرح ہوا کہ ایک میں تھا اور ایک گڈریا تھا تو ہم دونوں رمضان کا مہینہ تھا ہمیں اللہ تعالیٰ نے دہلت القدر دکھائی قدر جو ہوئی تو میں نے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے حدیث کا عالم بناؤ حدیث کا استاد بناؤ میں حدیث کا عالم بنی استاد بنوں کی خدمت کروں دعا قبول کرتی عالم بنا بہت بڑا دین پڑھایا سکھایا اور کہتے وہ گڑیا جو میرے ساتھ تھا اس سے دعا مانگی اس نے کہا یا اللہ میں خاتمہ بلیمان مانگتا ہوں کہتے ہیں کہ اس وقت جو میں دعا کرتا ہوں ذکر اتار کے بعد جو دعا کرتا ہوں تو مجھے وہ گڈیڈیا یاد آتا ہے اور جو میں رخت روتا ہوں سیکھتا ہوں تو یہ یہ بات ہوتی ہے کہ تم تو رہ جملے میں سب کچھ مانگ لیا مانگ لیا سب کچھ ایک جملے میں اور ہم نے اپنی محنت کی علم حاصل کیا بل کو پڑھا رہے ہیں سکھا رہے ہیں عالم ہوئے اور یہ خاطمہ بلی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلتا اس پر میں بتا دیتا ہوں تو خیر وہ ارام فخر الدین ناظری صاحب رحمت اللہ علیہ کی بات یاد آئی کے ذائقہ شریر کتنا پہلے ماسل ہوا میں بات نہیں شریر کا شعبہ جو ہے اسے ویک طلب ہوئی کہ کہتے ہیں جو آدمی اس وقت فقط نیت کرتا ہے کہ میں اپنی اصلاح کے لیے دہت ہونا چاہتا ہوں تو اس کا مطلب ہے؟ یہ مان لیا کہ میں ناقص ہوں میں ناقص ہوں میری اصلاح نہیں ہوئی اور میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں یہ اتنی عظیم نیت ہے اس بات کو تسلیم کر لینا کہ میں ناقص میرے اصلاح نہیں ہوئی کیا سو تو یہی ہے مرضی ہمارے ڈاکٹر سرمان اس بیٹھے ہوئے ہیں کہ تشویش ہی تو اثر ڈاکٹری ہے یہ اب کر کے دے دیا کہ ٹیبی کا مریض ہے پھر تو گاؤں میں بیٹھا ہوا کمپیوٹر بھی بتا سکتا ہے کہ اس کے یہ چار گوئی شروع کر کرا دیجیے تشخیص ہی تو مشکل ہے کہتے ہیں کہ باطنی امراض کی تشخیص مشکل ہوتی ہے ہمارے جو سلسلے کی کتاب ہے تین جلدوں میں تربیت صالف کیا اس میں ہے کہ عمل اپنا لوگوں نے حضرت ملمت محط... مولانا شف علی خانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا ہوا ہے کہ فلاں عمل میں میں نے یہ رویہ اختیار کر لیا اس سے آپ تشریف فرمائے کہ میرا اندر تو ہے کہ نہیں ایک استاد نے لکھا کہ میں غصہ مجھے آ جاتا ہے بچے پڑھا پڑتے... پڑتے... نہیں ہوتا میں ان کی پٹائی کرتا ہوں اور پٹائی کرنے کے بعد پھر مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے میں معافی مانگتا ہوں اور کو راضی کرتا ہوں پھر رخصت کرتا ہوں تو یہ جو مجھے غصہ آتا ہے تو یہ اس لیے لکھ رہا ہوں کہ آیا یہ کبر کے شو ایسے تو نہیں ہے انہوں نے آگے جواب دیے پڑھنے کی کتاب ہے جو اپنی اصلاح کے لیے آدمی کو اپنے باطنی نہیں کی طرف دھیان ہوتا ہے اور اپنے احمال میں آدمی کو نظر آتا ہے کہ میرے امال میں کہاں کمی ہے کہاں کھوتا ہی ہے کہاں مجھے اصلاح کی ضرورت تو ہی یعنی پہلے لوگ جو تھے وہ اس کے لیے فکر مند ہوتے تھے کہ میری باتمی اصلاح ہو اور میرے اندر سے گندگیاں نکلیں اور باطن میرا راستہ ہو اللہ کے تعلق اللہ کی محبت جناب رسول اللہ صلی اللہ کی محبت سے اور میں اس سے پہلے پہلے مجھے اصلاح تام حاصل ہو جائے کے قربانیاں دیتے تھے اور اس بات کو لے کر جاتے تھے کہ ہم اپنے آپ کو حوالے کرنے جا رہے ہیں اب حوالے ہونے کے بعد تخت پر بٹھانے کا حکم ہوا تخبر بیٹھیں گے اور اگر جان دینے کے لیے لڑنے کا جان دیں گے گندگی کے گھن کے ٹوکر اٹھانے پڑے تو گوں کا ٹوکر اٹھائیں گے لیکن یہ اپنے آپ کو بنا سوار کر آئیں گے اور سال اور سال تک بڑی بڑی اصیل کے لوگوں نے کھ کے ٹوکرے اٹھائے آج کل تو ہر چیز میں احتیاط اور آسانی بدلا تھا آپ بیدار ہونا جی احساط اور آسانی اس کار شروع کرا دیے جاتے ہیں کار شروع کرانے سے پہلے ایک پورے مجاہدے سے گزار کر آدمی کے باطن کو کہ بہت حسد کے بول اسدالاج سے خالی کیا جاتا تھا اور باطن کو جو ہے تو تو ہمدردی دردی خاص سے مدثر کیے جاتے تھے پھر جو ہے تو یعنی ان کے رسگار بتائے جاتے تھے ایک ایک معاملات کی بات کو درست کرتا تھا تو یہ ہماری جو کتاب ہے اربا صلاح اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک نواب صاحب آئے اور انہوں نے تھانہ بون کی خانقاہ میں کہا کہ ہمارے یہاں کھانا کھا رہے ہیں دعوت تو ایک دو حضرات میں قبول کر لیا ٹھیک ہے مطلب ہمارے پڑے جا کر چاول ہیں اور مرید ہیں سلسلے کے اور حلال روزی والے ہیں دعوت قبول کرنے چاہیے تو بولانا محمد تھانوی صاحب اور رحمۃ اللہ جو تھے بڑے درجے کے علم اور نظر والے تھے اور نے کہا کہ حضرت کی دعوت قبول کرنا مکرو ہے ٹھیک جی کیسے جی؟ کہ یہ تو مکروض ہے پہلے جو ہے یعنی اپنا قرضہ تو ادا کریں ان کے پاس جو چیز بچتی ہے اس سے پہلے قرضہ ادا کریں اور پھر قبضے سے ہو جائیں پھر مستحاب کام کریں گے پورا کریں کہ ہاں ان کی دعوت مکرو ہے سبحاند. یہ ایک ہے دوسرا, دوسرا واقعہ لکھا اسی میں کہ میری خبر کی کتاب میں کیونکہ وہ بزرگ عالم تھے ان کی وفات ہو رہی تھی تو ساتھ ان کے بیٹھے ہوئے تھے باقی علماء کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے تو جون کی وفات ہوئی ایک عالم اٹھا انہیں چراغ بجا دی چراغ بجھا دیا باقی اگر ہیں تو وہ جی. آپ کو چراغ کی ضرورت ہے کہ آدمی کی موت ہوگئی کفن دفن اٹھانا سارے کام کرنا اور یہ ایسی چیز ان کو اگر انہوں نے چراغ ہی بجا دیا کہ جی آپ نے چراغ کیوں بجایا ہے انہوں چراغ تو آپ وارسوں کا ہو گیا آپ تو چراغ وارسوں کا ہے مالک مر گیا آپ چراغ وارسوں کا ہو گیا آپ تو میراش کی تقسیم ہوگی اور وارسوں کی اجازت ہوگی تب چراغ جلا سکیں گے آپ کو چراغ جلانا چاہے تو اپنے پیسوں سے جلائے گی اب باقی آرام کی واقعی اب یہ کی طرف یہ نگاہ جانا ہم نگا یہ ہم سے نہ ہو سکا جی نگاہ میں ایک گہرائی ہوتی کہ یہ مال ابارسوں اور سبحان اللہ کے ہمارے مسئلہ میں نے میرا مسئلہ میں نے کی بیان کیا ہمارے ایک مہمان آئے ہوئے تھے ڈاکٹر صاحب ان نے کہا کہ ہمارا تو ایسا خاندان ہے کہ سارے علماء ہیں مکھی بیچ میں ہمارے گھر میں تو یہ باتیں نہیں ہوتی خطح پوچھتے ہیں لوگوں کو خطہ کر بھیج رہتے ہیں تو میں نے خبر خزار یہ وہ علم ہے کہ جس کا علماء کلاب کے گھروں میں تذکرہ نہیں ہے عوام کہاں کیا ہوگا جس طرح کہ آپ ہم نے اس بات کا سبوت دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ علماء کے گھروں میں اس کا تذکرہ ہی نہیں ہے ہمارے ایک رڑ صاحب آئے سوادی کے علاقے سے تو انہوں نے کہا کہ آپ کی بادت ہم نے وہاں پر کی اور وہاں ایک سارے وہ تاثیر عالم اور بڑے قانون کو بھی پڑے ہوئے اور اس کو پڑے ہوئے تو کہہ رہے تھے خیر یہ کوئی مراض مراج تقسیم کر کے بیٹھے ایسا دینا کو اتنا ضروری ہے ساری عمر پٹھان آدمی جو ہے وہ آتی ہیں ان کو کھلانا پلانا کرتا رہتا ہے اور سارا آپس میں کہتے ہیں پالنا پالن پالن پالن چاہیے ہاں جی پالنا چاہتے آٹول عمر وغیرہ پالنا چاہیے ہاں جی تو اس کے میراج ایسا دینا کوئی ضروری تو نہیں ہوتا سبحان اللہ کے اللہ کا فیم نہ رہا تو عوام بےچارے کیا کریں گے کچھ اتنا پیارنا کر رہے ہیں وہ تو مستحب ہے مسال کا سوال آپ کو ملے گا لیکن جو احساس نہیں ہوتا آپ کو فرض فرق ہوا ہوا ہے اس کا بغیر تو روزی الال نہیں, نہیں ہوگی اور روزی لال نہیں ہوگی کہ اللہ کا تعالیٰ سے پیدا نہیں اور پھر جو ہے تو اس کے آگے جب وہ آج موتیں ہو جاتی ہیں تو میرا در میرا در میرا آج دس باتیں دس پشتے بن جاتی ہیں آپ پتہ ہی نہیں چلتا کہ مال کس کا تھا کس کا نہیں تھا بار تقسیم بھی کرنا چاہیں تو جا آپ پہنچا نہیں سکتے اس کو تو اس لیے یہ ضروری فرض واجب دین جو ہے یہ درست نہیں ہے آج کل کے دور میں فرض واجب دین ہمارا جو ہے یہ درست نہیں ہے کسی کسی چیز کو لیکی سمجھ لیا ہم نے اس کو کر رہے ہیں اور ہم یہ سمجھتے سارا دن یہی ہے اور اس سے جو ہے تو ہمیں اللہ کا تعلق ملے گا یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ جتنا جتنا کرتے ہیں آپ سا کسی مستحب کو کیوں نہ کر رہے ہوں سواب اس کا اللہ ضائع نہیں کرتا سواب اس کا اللہ ضائع نہیں کرتا لیکن اس کے ایسے مثال ہوتے ہے کو کوئی آدمی کہ کسی کے پاس ہے کہ نال آ نال گھوڑے کے پیر میں جو نال ٹھونکتے ہیں نا اور وہ او سمجھے کہ اب میں شاسوار ہو گیا ہوں میں گاڑی رکھ لی ہے اب میں ساسوار ہو گیا ہوں ٹھیک ہے عمل آپ نے دن کا کر لیا ہے دین تو پورا یہ نہیں ہے کہ میں نماز پڑھنے والا ہو گیا ہوں میں شاسوار ہو گیا ہوں میں نے جو ہے نہیں وہ کر لیا ہے ذکر کرنے والا ہو گیا ہوں جی میں ساتوار ہو گیا ہوں یعنی یہ فقط نہیں ہو سکتا جی میں کو پریشان کر کرنے آتے یہ بھی شیطان کا وہ. طریقہ ہوتا ہے کہ وہ مریض کو پریشان کرتا ہے اب بات ہی بھول گئی ہے ہاں تو ہم ایک ایک امر ہوتا ہے جو ہمارا بارش سمجھ میں آ اس کو کر رہے ہیں اور ہمارا خیال ہوتا ہے ہم کامل ہو گئے حالانکہ کس موقع پر کیا کرنا ہے اس کا فیم جو ہے یہ میں کو ڈالتا ہے راستے کس وقت کیا کرنا ہے یعنی بعض اوقات مستحب کی صوفیہ کے دھوکہ میں سر روکا ہے کہ بعض اوقات کسی مستحب کا شوق اور مشغولیت ان کو ان کے واجبات اور فرائض سے ہٹا دیتی ہے اور بہت بڑا ان کا نقصان ہوتا ہے اور وہ آدمی یوں سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بڑی نیکی حصل کر رہا ہوں حالانکہ وہ مستحب نیکی حاصل کر رہا ہے اور مسابدگی کے نتیجے میں اس سے اس کا فرض جو ہے کہ اس کا واجب جو ہے وہ ناقص ہو رہا ہے اس ترتیب سے اس کو آپ لوگ پرایورٹی ہی کہتے ہیں کہ جب آدمی پرایورٹی نہیں جانتا کہ کیا چیز اہم ہے اور ضروری ہے اوہ کو جب آدمی نہیں جانتا اس کو اللہ کا تعلق نہیں ملے جو ترجیحات کو نہ جانتا ہو ہاں جی برخذہ رہا ہمارے سامنے بیٹھا نا کیا نام ہے جی آپ کا ایسا نہیں صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دو چار مہینے جانے کی اجازت دو چار مہینے جانے کی اور تو آپ کو دے دیں گے لیکن دماغی صحت نہیں ہوگی ہاں دماغی صحت نہیں رہے گی ہاں جس کے حلال لال روزی کما رہے ہو وہ اگر وہ شعبہ بند ہوا تو بال بچے فاقے ہیں فلاؤ کر کیا کریں گے شادی کی ہوئے بیوی بی کے حقوق ہیں ماں باپ کے حقوق ہیں گرد و پیش کے حقوق ہیں اگر یہ اکل اپنی جگہ پر سالم نہ رہی سارے سارے وہ سب پر فرق پڑے گا ختم ہو جائیں گے اور جو نماز روزہ کی توفیق ہے وہ ختم ہو جائے گی تو لہذا یہ تو ایک فہم کی بات ہے تو جب آپ کا وقت آیا انشاءاللہ آپ کو اجازت دیں گے ہمارے دوست ہیں تو وہ موٹر سائیکل پر پیچھے بٹھا کر مجھے لا کے لے جاتے تھے تو کاپی شاپ کا تنگ جو جگہ نہیں ہے جہاں پر تار لگی ہوئی ہے تو اس سے گزرتے گزرتی وہ مجھے کہتے ڈاکٹر کہ صاحب یہ بولی صاحب بیٹھے ہوئے ہو اور تم بیٹھے ہوئے ہو پیچھے تو میں تنگ نہیں ہوتا ہوں اور کسی کو بٹھایا ہوا ہو تو وہ ٹکرا جاتا ہے مجھ سے. تو کا اصل میں ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے کیے رکھتے ہیں کیوں کمندا کہ آپ جب گزریں گے آپ کے گھٹنے ہی ٹکرائیں گے تو ہمارے بھی ٹکرائیں گے اور آپ نے اپنے گھٹنوں کو بچانے ہیں. تو میرے کو اصل میں ہماری بدھاری ٹریننگ اس طرح ہوئی تھی ہم نے اپنے آپ کے آدمی کے حوالے کیا تھا اور اس میں ہمیں اس بات کو یقین ہوتا تھا کہ انشاءاللہ شاء اللہ اپنا دن بھی بچائے گا اور ہمیں بھی بچائے گا بس ہم آ کے بند کر کے پیچھے چلتے رہتے تھے تو ہوئی ہے بس یہاں آپ کے والے کرتے ہیں موٹر بیٹھ کر سب میں اندازہ تھا کہ آپ نے اپنے آپ بچانا ہے اور ہمیں بچا کے نکالنا ہے تو اس کی بندی سے آپ راحت دیتی ہے میں نے کہا ہاں واقعی یہی بات ہے میں ہمیں پتا کہ آپ آگے بیٹھے میں پیچھے بیٹھوں مجھے یاد ہے کہ ہم سنتر کا واقعہ ہے کہ ایک آپریشن ہم کر رہے تھے تو وہ جو ہمارے کنسلٹنٹ تھے تو اس نے آگے گردی کی نالی کو پکڑے ہوئے آگے سے اور اس کو کھینچ رہا ہے بات بے برکت ہاتھ ہوتا ہے تو جو کھینچا اس کو نکال دیے کران کو پتا ہے کہ اس کو یورٹت اگر نکال دیا جائے نکل جائے تو اس کے سلائی کے کچھ حالات نہیں ہوتے پانگا اٹکتا ہی نہیں وہاں پھر اس کو کڈنی کے ساتھ آپ وہ کریں جی اسٹچ کریں جی یہ یا مکمل نکل گیا ایک قسم کا ٹشو ہے دوسرا دوسرے قسم کا ٹشو وہ جوڑ نہیں آتا ان کا ٹانگا نہیں آتا تھا تو. تو مجھ سے کہہ رہا ہے کہ جی کہ یہ کیا کیا جی آپ نے کھڑے لوگوں کو اندازہ ہو کے یہ پیچھے ناڑی آدمی کھڑا تھا تو آپ میں نے کہ لاب اپنے آپ کو خواہ مخواب بدنام کرنے کے لیے تو ایسے جی الزام نہیں لا چاہیے ٹھیک ہے آپ کہیں ہم نہ تو ہر نہ تو سمجھے نہ کو سمجھے آدمی اپنے آپ کو ہر وقت اور گٹییا سمجھے اور سب سے لیکن جس وقت کوئی آدمی اجن پر ایگزام لگا رہا ہو تو اس وقت آدمی کا ذمہ شریت حکم ہے کہ آپ واضح ثبوت پیش کر کے اپنے آپ کو بری کریں خامہ خالدہ ذمہ لینا یہ جائز نہیں ہے تو میں نے کہا جی آگے سے آپ نے پکڑا ہوا تھا میں نے پیچھے سے پکڑا ہوا تھا جو بھی ہو تو اس نے جو دیکھا اس نے گاڑی تو منتقل کی بات کر رہا ہے خاموش اور بات کو بڑھاتے ہیں سب میرے سر پر آتے میں نے کہا جی آپ آگے سے آپ نے چیز پکڑی تھی ہم نے تو پیچھے سے پکڑی ہوئی تھی مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ پر لوگوں نے توہمر مطلب لگائی بڑی شدید تو تومر کے نتیجے میں تبلیغ امیر ہوتے تھے یہاں کے عمارت سے ہٹانا چاہتے تھے تو ہم اس کیس کو پلیٹ کرنے کے لیے گئے رائے گن تو وہاں ایک آدمی زندگی کی وقت کی وہ کہتے ہیں یہ کیا بزرگ کی ہے؟ ان کو تو کہنا چاہیے میں اس سے بھی گھٹیا ہوں جو تحمت لگا رہے ہیں مجھ پر میں سے بھی گٹیا ہوں تمہارا خیال ہوا کہ یار باقی یہ کرنا چاہیے تو ہم نے کہا کہ یہ یعنی ٹھیک ہے میرے سے بھی گھٹیا ہیں لیکن یہ جو بات کہہ رہے یا تو یہ سابت کریں گے آپ تو مقدمہ ہے آپ تو یہ مقدمہ ہے جی یا تو یہ سابت کریں گے کام ہے اور یا ہم ثابت کر کے دیں گے ہم نہیں ہیں ابھی یہاں پر وہ اپنے تو وہ آپ گٹی سمجھوائے تواز ثابت کریں یا تو اپنے مقدمہ دائر کی یا تو اس کو ثابت کرو اور یا پر شکست کھاؤ دوسرا واقعہ ہوا کہ نیا کار چانسل آئے تو وہ سیکولر زین کے آدمی تھے تو خواب ہاتھ پولیستے تھے تین لوگوں کے ساتھ خواب ہاتھ کرتے تھے ایک کے ساتھ منہ مارے دوسرے کے ساتھ منہ تو ہم نے دیکھا یونیورسٹی پا تو یہ ہمارے اعظم مولانا شاہ صاحب کی یہ تو یونیورسٹی پہ چملی برسان تھری سے ہوتی ہے یونیورسٹی میں اور اس کو بڑی چڑا تنگ کیا اس نے پریشان کیا تو ایک دفعہ گیا وہاں تو ان کے یونیورسٹی کے ساتھ ملی ہوئی ان کا پرائیویٹ مکان ہے نا اس کی زمین تھی اس وقت چار دیواری انہوں نے کی ہوئی تھی تو اس نے کہا یہ چار دیواری جو ہے یہ چھ انچ آ گئے آج مقدمہ دائر کر دیا مقدمہ دائر کر دیا جی ایسے مصیبت یا اللہ مقدمہ شروع ہو گیا ان دنوں حکومت ایسی تھی کہ ہمارے مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ کا بڑا بھائی جو ہے وہ ہوتا تھا ایل سیکٹری وہ مولانا صاحب چھ انچ زمین ہے اور ایسی حکومت آئی ہوئی ہے کہ پھر کچھ پتہ نہیں چلتا نوکری نکال رہے ہیں لوگوں کو اور پریشان کر رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ آپ کو نوکری کے نکلنے کی آلات ہو جائیں ناگر جواب میں فرمایا کہ یہ مجھ سے مانگے میں ساری زمین اس کو دے دیتا ہوں یو سی مجھ سے مانگے میں ساری زمین اس کو دے دیتا ہوں لیکن الزام اپنے اوپر لگا کر اور چھ انچ زمین میں اس کو دوں گی میں کبھی نہیں دیتا ثابت کرے ثابت کرے اور نہیں کہ میں ثابت کروں گا اور میں چھ انچ میں اس کو نہیں دوں گا کہ ساری عمر تو میں نے کوشش کی اپنے اخلاق کو درست کرنے کے لیے اعمال کو درست کرنے کے لیے اور اب اس پر میں الزام لے لوں کہ میں نے زمین دبائی ہے پرائی زمین دبائی یہ تو نوز اللہ تصور کے سلسلے ہی نہیں ہوئے یہ تو راجواڑا ہو گیا ایک آدمی کو بٹھایا بزرگوں نے کہ اپنی اصلاح کرے دوسروں کی اصلاح کرے ہاں جی اور اللہ کا نام بتائے ذکر اسکار بتائے اور, اور لوگوں کی زمینیں دبانے میں بیٹھ چاہیے یہ تو بات ہی نہیں ہوئی تو آیا تمہارے بولان صاحب نے ان سے فرمایا کہ بڑا تنگ کر رہا تو انہوں اس طرح انہیں کہا کہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا آٹھ فروری کو چلا جائے گا اور آٹھ فروری کے نیچے اور ایسی باتیں ہیں میں بتاؤں تو میں سلسلے سے ہی نکال دیے جاؤں گا <laughs> میں بتاؤں میں سلسلے نکال دیے جاؤں گا ایک ان کی یہ بات یہ ہے کہ ہمارے دوسرے فقیر تھے انہوں نے, نے کہا کہ کیا ہوگا انہوں نے کہا کہ بس اسلام آباد اٹھاؤ ہاتھ کو یہاں سے اور بنا اس کو اسلام آباد میں تو خیال لگے آٹھ فروری عصر کی نماز میں پڑھا رہا تھا کہ قائدے میں تھا کہ ڈز کا دھماکہ ہوا جی باہر نکلا تو انہوں نے کہا کہ جی سینٹ ہال میں دھماکہ ہو گیا آیا خان جو ہے وہ اس میں مر گیا اور فلاں فلاں آدمی زخمی ہو گئے اسپتالوں میں داخل ہو گئے اور فلاں وائس چانسلر کے پاس یونیورسٹی حکومت نکالتے رہیے تو ہمارے بزرگ سب نیچے یہ واقعہ تھا جس کا ان کو ہلکا ہوا ہوا تھا اور وہ اس کو بتا نہیں سکتے وقت سے پہلے ہوں وہ فرماتے تھے کہ کبھی کبھی وہ میری زبان سے بات نکل بھی جاتی ہے تو پھر میرے پیچھے حکومت والے کیش چلاتے رہتے ہیں گرفتاریاں میری کرنے کی کوئی کہ یہ بھی کہیں بیچ میں شامل ہے اس کو پتا تھا مجھے یعنی وہ پتا اس طرح گینگ میں شریف گینگ میں شامل تھا روحانی بات ہوتی ہے مجھے تو گینگ میں شامل میں تھا نے کہا میں چھ زمین ان کو نہیں دوں گا یہ مجھ پر یہ نہیں جرم ثابت کر کے لائیں ساری زمین اگر نہ تو میں دینے کے لیے تیار ہوں تو خیر یعنی یہ اس سے پہلے کہا کیا بات تھی جی؟ یہ میری بات یہاں تک پہنچی ہاں ترجیحات کی بات تھی ترجیحات سیکھنی ہوتی ہیں ترجیحات کا سیکھنا ہی تو اصل دین ہے اور ہمارے تصور کے سلاسل میں فہم دین ہے اللہ فہم دین نصیب فرماتا ہے تقوی کی اختیار, تقوی اختیار روشنی ملنے تقوی اختیار کرنے سے کہ ما مانا آدمی نے اس علم پر عمل کیا جو یہ جانتا ہے تو اللہ تعالی اس کو وہ علم سکھاتا ہے جس کو وہ نہیں جانتا ہے ہمارے یہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جب آئے ہیں پشاور میں تو علماء پشاور بہت پرانا قدیمی زمانے کا شہر ہے عیسر السلام کی پیدائش سے پہلے کا بات شہر ہے کوئی والے منسکے تین ساڑھے تین ہزار ہو گئے تین ساڑھے تین ہزار سال تین ساڑھے تین ہزار سال اس کے ہو گئے, ہیں تین تین سال سال سال ہو گئے تو بڑے بڑے اشرید کے لمحہ یہاں بھی تھے تم نے کہا کہ ہم مناظرہ کریں تو بات کرتے رہے کہ ایک کسی حلال حرام کے مسئلے میں شاہ اسمعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ منال رکھی ہے تو شاہ صاحب کا اتنا علم ہے اتنا بلند آیا ان کی حیثیت علم میں جن کی کتابیں تقویت الامان اور صراط مستقیم اور منصب امامت اور ابخات جن لوگوں نے پڑھی ہیں تو ان کو اندازہ ہوتا ہے کیا تو ان کو الجھا دیا بولا وہ ایک مسئلے کا جواب نہ دے سکے سیر میں شیر رحمت اللہ علیہ عالم نہیں تھے ان سے رض کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ بلائے ان کے ہمارے پاس بلائے انہوں نے ان کے پاس بلایا تو انہوں نے اپنے سادہ دیاتی کھیل کود کی باتیں اور ہل بیل کی باتیں کی مثالیں دو چار بیان کر کے اور اسی مثالوں سے مسئلہ استعمال کر کے ان کے سامنے جو رکھا تو اللہ بالا جواب ہوا کہ جو واقعی وہ علم ردنی ہے یہ وہ باطنی علم ہے اور فہم ہے جو اللہ نے ان کو اپنے تعلق کو یہ دیا تو اللہ تبارک و تعالی عمل کا فیم نصیب فرماتا ہے جب آدمی تکوا پر ازگاری اختیار کرتا ہے ضمیر روشن ہونا چاہیے دل روشن جب ہو آدمی کا تو اللہ تبارک و تعالی فیم اور عمل کی عمل کا فیم نصیب فرماتا ہے یہ حضرت عبد العزیز ضبار رحمۃ اللہ علیہ کے جو آلات ہیں کہ مولانا عبداللہ سماسی ہیں یا کیا نام ہے لکھا ہوا ہے مصنف جو کتاب ڈاکٹر سیاض صاحب عبداللہ سماسی صاحب سے عبداللہ سماسی, سے سماسی تو ٹھیک مجھے یاد ہے پہلا مجھے یاد نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ یہ مرید تو میں اس واقعے پر ہوا کہ میں بیان کر رہا تھا تقریر کر رہا تھا تقریر میں میں نے ایک, ایک عربی کا گلام پڑھا میں نے کہا یہ حدیث ہے تو بعد میں ایک سداس آدمی اٹھا انہوں نے کہا کہ آپ کی تقریر ہوئی ماشاءاللہ اور آپ نے فلاں بات جو کہی کہ یہ حدیث ہے وہ حدیث نہیں ہے تو کہتے میں نے کہا نہ وہ حدیث نہیں کہا نہ وہ حدیث نہیں ہے خیر میں یہ کہتے ہیں میں گیا اپنے مجموعہ حدیث کی کتابیں ساری تحقیقات میں کرتا رہا کرتا رہا بڑے دل لگے اور دنوں کے بعد مجھے پتہ چلا کہ وہ حدیث نہیں تو مولوی جو اپنے سپر مولوی کو دیکھتا ہے تو متاثر ہوتا ہے متأثر ہوتے میں نے کہا مولوی صاحب کون تھے ان کو ڈھونڈنا چاہیے کہ پھر میں گیا ڈھونڈا تو میں نے کہا جی آپ کیسے کہہ رہے تھے وہ حدیث نہیں ہے آپ نے کہاں سے مطالعہ کیا ہوا تھا کیا آپ کی معلومات تھی انہوں نے کہا اخداروں معلومات نہیں تھی جب آدمی آیت پڑھتا ہے تو ایک قسم کا نور نکلتا ہے منہ سے تھا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آئے حدیث پڑھتا ہے پھر ایک قسم کا نور نکلتا ہے تو میں انداز ہوتا ہے کہ حدیث ہے اور جب یہ دونوں نور نہ ہو تو میں اندازہ ہوتا ہے کہ نہ آئے تھے نہ نہ نہدیث نہ ہے نہ آئے تھے تو آپ جب یہ کلام پڑھا تھا تو اس کے پوس بول رہے تھے تو اس پر نور حدیث کا نہیں نکل رہا تھا تو اس سے جو ہے میں نے کہا تھا کہ بڑی ہے کہتے میں نے پیچھے پڑھ گیا کہ مجھے میں آپ سے بیت ہونا چاہتا ہوں بیت ہونا کہا نہیں کہتے بڑی پھر خیر وہ جب انہوں دیکھا کہ طلبت کی صادق ہے اور یہ اپنے علمی ذوم میں اور علمی کبر میں نہیں ہے اور بیت ہونا چاہتا تھا کہتے میں بیتھ ہوں ان سے کہتے وہ فکی مسائل جس میں بڑی بڑی مشکلات پیش آتی تھیں اور واحطری کی تفسیریں تشریح اور وہ حادی تشریح, تشریح میں مدارس میں ہم نہ سیکھ سکے تھے اور ان میں الجھے ہوئے باقی تھے کہ ان سے میں پوچھتا تھا سادہ دو باتوں میں جواب دے دیتے تھے اور کہتے میں تحقیقات جب کرتا تھا تو تحقیقات کرنے کے بعد مجھے پتا چلتا تھا کہ گہرا ہنفی مسلک وہ, وہ ہوتا تھا جو انہوں نے بیان کیا ہوتا تھا پھر اندازہ ہوا کہ ان کو فہم دین ہمارے پاس البے دین ہے اور ان کے پاس فہم دین کہ اللہ ان کو فہم نصیب فرمایا ہوا ہے بوجھا استقبہ پر از اس کے اور بوجھ تالک ماللہ کے تو بھائی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی خود حفاظت کرواتے ہمارے مولانا رحمتہ اللہ علیہ بڑی شخصیت گزرے تو کہتے ہیں کہ ایک جگہ کے مرید تھے تو انہوں نے ان کی دعوت کی وہ لینی کی دعوت میں آنا تھا تو جس حساب سے انہوں نے گوشت خریدنا تھا یہ بہتاتا تھا بعض اوقات جو ہے تو مردار قسم وغیرہ بھی بعض اوقات جانور سے مر جاتا ہے نا تو ان کا خریدا ہوتا ہے آٹھ دس ہزار روپئے کا آپ کے ہیں مر گیا تھا مردار ہو گیا تھا آٹھ دس ہزار روپئے گئے ایسے چوریا اس کے اوپر کھینچتے رہتے ہیں. اور اس کو جو ہے حلال کا اعلان کرتے رہتے ہیں تو کہتے ہیں انہی دنوں میں گرفتار ہوا پکڑا گیا اور اس پر کیس بنا سا. اور ان کے لیے جو گوشت پکا تھا وہ اللہ نے بچایا اس. خریدی خریداری سے تو اللہ تبارک بارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت فرماتا ہے تو ہاں وہ بات میں ایسے ہی کر رہا تھا حوالے کیا ہے اپنے آپ کو کسی کو یاد نہ ہی نا پھر یاد آئی کہ راز کی بات کے حوالے کیا ہے کہ ہمارے اس بار یہ بات سمجھ آئی تھی اسی بات کو سکھایا تھا کہ اپنے آپ کو حوالے کیا ہے اور میں اس بات کی تسلی ہے جس کے حوالے کیا ہے وہ اپنے دین کو بھی بچائے گا اور ہمارے بھی دین اور آخت کو بچانے کی فکر کرے گا کہتے ہیں کہ آزاد مشایخ جس بات کو بتا رہے ہوں اس میں آدمی کی حفاظت ہوتی ہے خاص وقت آدمی کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے حفاظت ہوتی ہے اس میں تجربہ ہوتا ہے آدمیوں کو ڈیل کرنے کرتے ہوئے اور اندازہ ہوتا ہے کہ اس آدمی کو کیسے چلتے ہوئے اس کی دنیا آخرت محفوظ ہوگی کتنی نفل بعد میں لگ جائے کہ آدمی پاگل ہو جائے کتنی نفل بعد میں لگ جائے کہ آدمی سیاد ہی کھو بیٹھے بی بی کیا پورے نہیں کر سکتا آپ وہ بدکاری کی طرح بائل ہو کر ادھر ادھر پھر رہی ہے تو اگر ذہیل صاحب اس نفل بار کا کیا نتیجہ ہوا پوچھا باپ نے بو سے کہ آپ لوگوں کے کیا حال حوال ہیں تو انہوں نے کہا کہ ماشاءاللہ آپ کا بیٹا تو بہت مبارک ہے سارا دن روزہ رکھتا ہے اور ساری رات عبادت کرتا ہے تو بڑے خوش ہے کہ ماشاءاللہ بیوی بی بی بڑی تعریف کر رہی ہے تو آخر اس نے بیوی بی جو تھی اس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی مطلب سارا دروازہ رکھتا ہے اور ساری رات عبادت کرتا ہے لیکن میرے حقوق تو پورا نہیں کر رہا <تصفح> لیکی میں تو لگے ہوا ہے لیکن یہ واجب لیکی جو اس کے ذمہ لگی ہے اس کو تو نہیں پورا کر رہا اور لہذا ہوگا کیا کہ یہاں بدکاری کا دروازہ کھلے گا وہاں اس کے نفرت اور مستحب کے نتیجے میں یہاں پر جو ہے یعنی ایک معصیت اور کبیلا گناہ کھڑا ہوگا جی اس کا کون ذمہ دار ہوگا جی جن میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ان کو صحابی کو بلایا اور پھر جو ہے ان سے فرمایا کہ آپ کی نفس کا بھی آپ کا حق ہے آپ کی آنکھ کا بھی آپ پر حق ہے اور آپ کی بیوی کا بھی آپ پر حق ہے हाँ? اور میں سوتا بھی ہوں جہاں بھی رکھتا ہوں کھاتا بھی ہوں اور جاگتا ہوں نماز جا بھی جاگتا ہوں سوتا بھی ہوں یہ لیے کہتے ہیں بیال مسرات اسلام ایک بہت آسان راستے پر چل چلا کرتے ہیں اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر میں سنت پڑھنا ثابت نہیں ہے جی؟ افغانستان میں بڑی لڑائیاں کرتے ہیں لوگ ہمارے ساتھ چلے کے بجا ہوا تھا نا تو ایک دہرجے کے عروجنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ اب اگر ہم سہاں سنت نہیں پڑھیں گے تو یہ لوگ ہماری بات نہیں سنیں گے اور ان کا کیا ہے کہ بس کھڑی کرتے ہیں دس رکعت پڑھتے ہیں نا زور کے اچھا کثر کا بھی رواج نہیں ہے اتنا یعنی علمی وہ ہے احتیاط ہے افغانستان میں کمزوری ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں کہ سبر میں نماز پڑھے زور کا پڑھنے اب دس پڑھیں گے لیکن ایسا ٹک تک پڑیں گے کہ رخوس اٹھے گی بھی نہیں وہیں سیکھتا اور طریقے سے ہاتھ نہیں زمین سے اٹھائیں گے پھر ڈال رہا جس طرح کہ وہ, وہ نسوار کوٹنے والا نہیں ہوتا وہ چل ہوتا ہے پہ پھر چاول صاف کرنے کے نسوار کو دیکھا لوگ نسوار کوٹنے والے چیز جو چل رہی ہے بس دس دس کر کے دس رکار پڑ رہی جن میں سے کیا دیکھنے والے آدمی کا اندازہ ہوگا کہ ایک رکار بھی قبول نہیں تو خیر وہ ہو اندازہ ہوا کہ اگر ہم نہیں تو جو اہل علم ہوتے تھے ان کو میں سمجھا تھا کہ اے اللہ کے بندے تو بتا اگر دس رکاط تو نسوار کوٹنے والی مشین کی طرح نہ پڑتا اور دو رکاعت اطمینان سے فرض پڑتا اور قبول ہوتے وہ اچھا تھا کہ یہ تو نے نسوار کوٹنے کی مشق ہی اچھی ہے تو وہ سمجھ, سمجھ جاتے تھے اور جو نہیں ہو تو کہتے ہیں وابی بئی نہ تو مخالف تھے وا بھی کہا جب ہماری بات نہیں سنیں گے تو لہذا وہ ایک جگہ میں نے نماز پڑھائی تو دورے کا ایک چڑا وہ عالم میں نظر آتا ہے بولی صاحب نے آتا ہے اتنا ناراض اس کے باتے پر بڑا بجے ہوئے تو اس نے کہا کہ آپ نے سنت نہیں پڑے تو میں نے کہا وہ آپ چار کاٹ پورے کر رہے تھے سنت میں نے پڑے تھے نا دورے کا آخری دہرے کات میں نے پڑھے اب میں نے کہا کہ یہ لوگ فارغ ہو کر سبھی گاڑی چلے گی دورے کات پڑے ہم تو بڑا خوش ہو گیا میں نے کہا یا اللہ علیم تو جناب یعنی رسول اللہ صلی اللہ سے سفر میں سنت پڑنا ثابت ہی نہیں کیسری ڈاکٹر سر سر سویب ایسے ہی ہے نا, نا جی؟ وزلا سر کس طرح جیسے کیوں جی؟ کیونکہ آپ ایسے ایسے راہ کو اختیار کرتے تھے کہ جو ساری عمر کی امت کے لیے آسانی کے ساتھ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے آسان اور امت مشکل میں نہ پڑے ہم لوگ یہ سفر میں اگر آسانی ہو تو سنتے ہیں کیوں پڑھتے ہیں پھر کس بات کی روشنی پڑھتے ہیں مسئلہ کہاں سے نکالتے ہیں مسئلے کا استعمال کہاں سے کرتے ہیں ہاں وہ ایک حدیث ہے ایک حدیث ہے کہ کچھ لوگ سفر کر رہے ہوں اور سفر کرنے کے بعد جائیں اور تھک تھکا کر جو ہے سب لوگ لیٹ جائیں اور ایک آدمی میں سے وضو کر کے کھڑا ہو جائے اللہ کے وزور تو یہ اللہ کا بہت پسند ہے تو ایسے لماج سے ہم بات کرتے ہیں کہ جب اس حدیث میں اس تھکاوٹ کے بارے میں نفلوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے تو سنتوں کی فضیلت بدر جائے اولا ثابت ہو گئی تو زیادہ اگر آسانی ہو کسی کے سفر میں ہرج نہ ہو رہا ہو اور تو عام بس ہے کہ اس میں لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے وہاں تو جلدی وضو کریں دورے کاٹ پڑھ کے جا کر بیٹھے اور دین کو ایسی شکل میں پیش کریں تاکہ عملی ہو اور انسانوں کو پتہ چلے کہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس پر عمل کرتے ہوئے ہم ہمیں تکلیف نہیں ہوگی ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنا آسان کر کے پیش کریں اس لیے فتح مفتی کے ضروری ہوتا ہے کہ فتح میں آخری گنجائش دے ہو تاکہ عمل کرنے والوں کو کوئی تنگی نہ ماں جا پھر دین حرت جو آئے تھے کہ اللہ نے دین میں تمہارے لیے تنگی نہیں رکھی ہے تو اس سے مفتی کو ہدایت ہوتی ہے کہ وہ بس اور گنجائش جو آسانی دی جا سکتی ہے آدمی کو وہ پوری دے کہ وہ حضرت عالم عمر فاروق دلہ الفرماتے کہ عبداللہ بن اور دوسرے صابت ہے کہ کوئی اس آدمی جو ان دونوں کے خطوط کے درمیان میں سے کوئی راستہ نکال کر بتائے کہ اب ضلع کے نمبر جو ہے بہت سخت مسئلہ بیان کرتا ہے اور دوسرے جو تھے کہ یہ بہت نرم بیان کرتے ہیں کہ ایسا ہو کہ حدود شریعت بھی نہ ٹوٹیں اور لوگوں کو آسانی بھی ملے کہ تکلیف میں نہ ڈالا جائے لوگوں کو دین تو ہم یاد علیہ مسلاط اسلام جو ہوتے ہیں وہ ایسی ترتیب سے چلتے ہیں کہ جو بہت آسان اور سارے لوگوں کے لگے جس سے بعد کے لوگوں کا بعد کے بزرگوں کے دو دو مہینے کھائے پیئے بغیر رہنے کے واقعات ہیں نا شاید میں بھی, بھی لکھے ہوئے ہیں لیکن حضور صلی اللہ سے ایسا نہیں کیا ہوا کہ چالیس سال جو ہے تو عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھنا امام علی رحمۃ اللہ کا ہے حضور صلی اللہ سے ایسا نہیں کیا ہوا کے فارغ ہونے کے بعد بعض وقت وضو بھی نہیں کیا ہوا جی قباج کرنے کے بعد وضو کے بغیر ہی پلٹنے کیے ہوئے ایک کملی ترتیب ہو امت کے لئے ساری آسانیاں ہوں تاکہ کوئی آدمی حرج میں اور تکلیف میں نہ پھنسے اور دین کو اتنا سخت نہ کر دیا جائے کہ انسانوں کے عمل کے لیے پھر وہ ممکن ہی نہ ہوا یہ ہے کہ آدمی سب مشاہر کے ذمے یہ ہوتا ہے کہ اپنا دین بچائیں اور جو آدمی ان کے ساتھ آ رہا ہے کہ اس کے دین کو دنیا آخروں کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا دین بچا کے اس کو چلائیں کیونکہ شیطان بازوقات ایسے عمل میں کو, عمل پر ڈالتے ہیں آدمی کو کہ اس عمل سے بڑے بڑے محلکات ہلاک کرنے والی باتیں کھڑی ہوتی ہیں کہ یہ نیکی مستعف کرا دو اور فلاں ہلاکت کا دروازہ اس کے لیے کھول دو تو آدمی یوں سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میں نے تو نیکی کر لی اور اس سے اس کے لیے ہلاکت کا دروازہ کھل جاتا ہے اور شیطان کے منصوبہ کامیاب ہو جاتے اور آدمی غیر محقعقری سے سمل کر رہا تھا غیر ماہر کیا ہاتھ بات کو سن کر عمل کر رہا تھا غیر محقق کی بات کو نتیجہ یہ ہوگا پھیلا کر کے دروازہ کھول دی ہمارے ڈاکٹر شعیب صاحب آج نہیں آئے وہ کچھ دنوں نے غربوں کا ذکر کیا لا اللہ کیا تو کیسے سن کا شروع ہو گیا بیانے میں نے, بیان نے, نے, بیان نے پندرہ دن اور ہوا تو مریض ہونے والا ہے, کہ دماغی اسپتال میں داخل ہوگا دار ذکر بند کر دیں آپ جاری ذکر مزہ بھی بہت آتا ہے, ہو رہا ہے کہ یا اللہ ذکر ہمارا بند کر رہا ہے ڈاکٹر جی صاحب کیا کر رہا ہے جی میرے مسئلہ یہ ہے کہ اس کو آپ بند کریں آب. تو بند کیا تو اس کی وہ چیز ظاہر ہو گئی وہ نے کہا کہ میں بیٹھا ہوتا ہوں مجھے میسج آ جاتا ہے میں میسج ہوتے ہیں نا وہ اس کو سیکورٹی ہیں کاسٹنگ اس نے سیکورٹی میں کام کیا ہے جی؟ صاحب؟ اس کو کہتے ہیں جب وہ ہسٹری دیتے ہیں ہمارے یہاں والے نا تو اس میں سارے پوائنٹ براڈ کاسٹنگ کہتے ہیں براڈ کاسٹنگ کا پوائنٹ لکھتے ہیں تو اس کو پالیٹو لکھتے ہیں کہ مطلب ہے کہ اس کو میسج ٹرانسمیٹ کرنا رسیو کرنا شروع ہو گیا ہے اب اگلا درجہ مکمل پاگل ہونے کا ہے <laughs> تو خیر جی وہ انہوں نے کہا کہ اچھا تو کچھ دن اس نے کوئی ابھی تک اس کو کرنے کا نہیں بتایا وہ کیونکہ وہ ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ بعض آدمی سے ہوتے ہیں کہ تھوڑا سا سر کو لائیں سرو لگائیں تو باشن کا دروازہ کھلنے کا خطرہ ہوتا ہے اچھا. اور کشپ کا دروازہ کھل رہا ہے تو اس آدمی کو کرنا ہوتا ہے کہ اگر اس کا پال کرنے کا تو کھلنے والا نہیں ہے تو یہ ذمہ ہوتا ہے کہ آدمی ایسا چلایا جائے کہ اس کے دنیا آخر کے مفادات ضائع نہ ہوں اور آدمی جو ہے یعنی اس طریقے سے چلے کہ اللہ تعالی ہے کہ دین اپنی جان صحت عمر وسائل سے بہتر سے بہتر فائدہ دنیا آخرت کا حاصل کر کے آدمی اس دنیا سے رخصت ہو بہتر سے بہتر فائدہ حاصل کر کے آدمی اس دنیا سے رخصت ہو اس لیے یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے اور یہ لکر سے دل کوشل جانا نہیں ہے اور کی کیفیت نہیں ہے یہ تصویر صرف نہیں ہے جناب بلکہ یہ تو فین ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ تباروں کو صلاح دین پر عمل کرنے کا کہ ایسی ترتیب نصیب فرمائے کہ آج یہ اپنی صحت جان و علم مسائل مال دور سب چیزوں سے ایسا استعمال ہو جائے اس دنیا میں کہ بہتر سے بہتر فائدہ آفر کا لے کر یہاں سے چلے ٹھیک ہے نا اور ایسا نہ ہو کہ آدمی کھودا پہاڑ نکلا چھوا کر لے کہ میں نے اگر شکر تو بہت زیادہ کرے اپنے آپ کو تھکا دیا ہو اور آخرت کے لحاظ سے اور سواب کے لحاظ سے کچھ خاص حاصل کر کے نہ جا رہا ہوں تو مزدور کی شامت ہوتی ہے سارا دن اس پتھروں کو توڑ توڑ کے توڑ توڑ کے اور شام کو جو ہے تو ساٹھ روپیہ لے کر جاتا ہے اور ٹھیکار آدھے گھنٹے کے لیے آتا ہے اور دس باتیں سنتا ہے دس باتیں بتاتا ہے جی؟ اور شام کو دس ہزار روپے جیب میں ڈالتا ہے بہتر... بہترین پلاننگ اور بہترین منصوبہ بندی کو لئے ہوئے اور مزدور جو جا ہے وہ جان کا کاڑھا لیا ہوا ہے جان, جان کا کاڑھا لیا ہوا ہے جان کار کے پسینے نکال کے ساٹھ روپئے لے کر جاتا ہے اور ٹھیکے دار دس باتیں کر کے آدھے گھنٹے میں دس ہزار روپئے لے کر جاتے ہیں کیونکہ اس کا مسائل سمجھ سب کو ایک منصوبہ بندی کی ترتیب پر استعمال کیا ہے صاحب کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو ہے وہ تھوڑی محنت تھوڑی کوشش کر کے دنیا اخر کے بہترین جو وہ کامیابیاں لے کر چلے گئے دنیا بھی اتنی نہیں کہ با باقی باقی باقی باقی باقی باقی باقی لوگوں نے جتنی سابقان نے دنیا حاصل کی ان کے مال و دولت کے صاحب جائیدادوں کے صاحب زمینوں کے صاحب اولادوں کے صاحب آدمی کتابیں پڑھے تو اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا کے مسائل بھی جو ہیں وہ دنیا سے بھی اتنا مزہ جتنے مزے وہ اٹھا کر گئے ہیں اتنا مزہ آپ اور ہم دنیا دار حاصل نہیں کر سکتے کہ ہم تو مال کما کما کے اس کے لیے پریشان یہ ہے کہ بعض مری جاتا ہے کہ خلا میں ترخوی ذائقی باندھنا پڑے گا سار پاس وہاں پہ کھلا ترخا ڈاکٹر جی؟ صاحب اس کی کس بات کی لائن سیار سے ترخا کھلا ساری جی؟ صاحب صاحب کس بات کی لائن اور ایک پروٹو کا سیز اور کس کی ہوتی جی؟ ہے یہ ڈپریشن چل رہا کہ آدمی اتنا پریشان ہے اور اس ایسی انگزائٹی اندر لی ہوئی ہے کہ اس نے اس کو دبا لی ہے کوئی والا کسی ایسی پریشانی کو محسوس کر رہا ہے یا چلتی پریشانی کو اتنا پریشان ہے کہ خوب پلاؤ مرغے پکے ہوئے ہیں لیکن اس کو ذائقے کے پتہ نہیں چل رہا کیوں کہ تو اللہ کا فیصلہ ہے دنیا, داروں دنیا دنیا داروں کو وسائل دنیا دیے جائیں گے نتائج ان کے نہیں دیے جائیں گے دنیا کے وسائل تو ان کے پاس آئیں گے نتائج نہیں آئیں گے ان کے پاس حل. بہترین کھانا ان کے پاس ہوں گے کھانوں کو کھانے سے ان کی زبان لطف اٹھایا یہ نہیں ہوگا ان کے پاس بہترین بستر اور بھال تو ان کے پاس ہوں گے ایک سکون ماسوس اور آرام کی نیند آئیے نہیں ہوگی ان کے پاس حل. میں آدمی تو کہا کہ ہم کو فار کوئی چیزیں دیں گے میں واضح باون پھر حیات دنیا کہ ان کو دنیا کی زندگی میں مذاق دیں یہ کسی ہو گئے کہ ان کو عذاب دیے تھے مال و دور و سودات پودے کرسیاں یادادیں زمینیں ساری ہیں لیکن ہیں عذاب کے طور یعنی کہ خان صاحب تو رات کو جواری کی روٹی کھا رہا ہے کہ ڈاکٹر نے پرہیز مقرر رکھی ہوئی اور جو ختم پڑا ہے میری طرح فار مولگیوں کو مر گئے بن جائیں گے اور چونکہ اس مرغے پر نہ تو میرے پیسے لگے ہیں تو مجھے پریشانی ہوتی نہ جو پکاتے مجھے کوئی غم ہوا ہے کہ پتہ نہیں مہمانوں کو اچھا لگے گا کہ نہیں لگے گا نہ وہ پریشانی ہوتی خوب آرام سے لے کھا رہے ہیں خوب مزے آ رہے ہیں ڈکار باز مل رہے ہیں اور مجھے ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ مولوی صاحبان ڈکار مارتے ہیں جی ہیں مار معاون سے مجھے اس سے بڑی نفرت ہوتی ہے کہ <laughs> وہ تمہارا بارہ بیتا جو ہے نہیں کرتا کہ تم مارو پہ کار دی بغیر بغیر بزرگ کا کہتے نہ خدا دلہ بغیر لگے بغیر پھوکے بغیر لگے بغیر پھکے کہ نہ دھواں لگے نہ پھکے بابی پڑا جانے کے لیے تو واقعی ان کے حال کو میں دیکھتا تھا کبھی ان کے دسترخوان پر جائیں پر ہاتھ پا گئے ہو تو دنیا جہان کی چیزیں تو شہر کے تاجر ملنے کے لیے جاتے تھے تو بڑی ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے تو ایک تاجر دسا بڑا مذاقی تھا تو اس کو وہ لالا کیسے کہتے ہیں لالا جو ہے نا اکیلی جان پر خیر گوشت کھاتا ہے کہ میری طرف دکان پر بیٹھ کر اس کو کمانا پڑتا تھا اس کو پتا کرتا تو خیر ہے کہ زندگی میں تو آلات نہیں سناتے تھے آخری زندگی وفات کے قریب کے آلات تھے تو بیماری کی وجہ سے میں جاتا آتا تھا علاج کے کے پاس. خوش تو مجھے علاج اتنا آتا نہیں تھا لیکن کسی نہ کسی ڈاکٹر کو میں لے کر جاتا تھا عادت کے لیے پوچھنے کے لیے تو ایک آدمی خدمت کرتا تھا اور اس دن کے آلات سنائے اس نے کہا جی آج سے آہ پینتیس کے چالیس سال پہلے اس آدمی کی دو دکانیں تھیں اور ان دکانوں کو بیچ کر ان کا سارا پیسہ لے کر یہ گیا ہے اور زندگی بھی وقف کی ہے اور تمہارے رائبن کو شروع بس نے چلایا ہے پیسہ اس کا وہاں چل تھا تو اس نے اس وقت ادھار دے دیا ہے اللہ کو ادھار دیا آ کر دلہ کرد نہ اللہ کو قرض دو اس وقت گاج دیا ہے اور اب اس کا نفع کھا رہا ہے اس طرح سے لوگ سود کو نفع کہتے ہیں پرافٹ آ اور پرافیٹ کے بعد دوسرا کہتے ہیں مارکیب کیا سب کھا رہا ہے اتنا اس کا قرضہ دیا ہے کہ اب تک فکس کی باتیں چل رہی ہے کھا رہے ہیں موت تک قبض ہے بغم ہے بغیر لگے بغیر پھٹے نہ پھٹے برقی ان شاء اللہ شروع کرتے ہیں آخری واقعہ آپ کو سناؤں کہ یہاں ہمارے پاس ایک ساتھی ہمارے آتے تھے تو بڑے مقدمات میں پھنسے ہوئے بالی مشکلات میں اور بڑی اثیز کے آدمی تو کہیں دعا کرو دعا کرو ہمارے ملان صاحب بھی زندہ تھے ہم ان کے لیے دعا کرا کرا کے کرا کرا کے کر شامت ہو گئی اور ان کی پریشانی دور نہ ہو تو ایک مسئلہ ہوا کہ ایسے میں نے سوچا تو بے میں یہ بات آئی کہ ان سے پوچھو کی سودی کردہ تو نہیں لیے ہوئے تو خیر وہ ان سے میں نے پوچھا تو ان نے کہا یہ ڈاکٹر صاحب اصل میں یہ سود تو اس کو نہیں کہتے ہیں جو آج کل بزنس کے لیے کاروبار کے لیے پیسے لیے جاتے ہیں کو سود نہیں کہتے ہیں سود تو پرانے زمانے میں جو غریب آدمی کو دیتے تھے فاقے میں اور سبب پیسے لیتے تھے سود اس کو کہتے تھے تو آدمی کبھار آیا کچھ دیتا ہے اس کو مجھے بھائی بخ... افسوس ہے میں نے کہا پڑھا کہاں سے انہوں نے کہا میں نے ڈپٹی نظریم کی تفسیر پڑھی اب ڈپٹی نظریم جو ہے تو وہاں کوئی... تھوڑی بہت عربی پڑھا آدمی تھا اور جج تھا طالبان ہاں جی ہاں جج تھا کیا کہتے ہیں عربی مدرسہ کا طالب علم تھا تھوڑی سی عربی پڑھ کے باقی عربی کا بہت صحیح تھا بہت سہی طالب علم عربی کا بہت مائرہ ہو گیا تھا عربی کا بہت ماہر لیکن باقی فقہ حدیث پڑھنے کا موقع نہیں ملا تفسیر کسی ماہر آدمی سے پڑھنے کا عالم سے تو عربی کے زور سے اور جج ہونے کی وجہ سے مقدمات کے فیصلے کرتے کرتے اس نے لکھ ماری اس میں بار دیکھی تو با اب مجھے خیال ہوا کہ یا اللہ واقعی اس اتنے مقبولین نظرات کی دعائیں اس آدمی کے دل میں قبول نہیں رہی کیونکہ اس کا عقیدہ ہی غلط اس سود کو جائز سمجھتا ہے اب یہ بالکل عقیدہ کفر ہے ابھی آگے نماز بھی پڑھتا ہے اور یہ بزرگوں کے پاس بھی آتا ہے ذکر بھی کرتا ہے حج بھی اس نے کیا ہے ہاں جی لیکن عقیدت کا کوئی دوسرے کا خدا ہے ناراض والی بات ہے ہندو تھک گیا اور اللہ ناراض کا ناراض رہا انہوں دسمر کے مہینے میں صبح اٹھ کر ہندو پنڈت پانی میں جا کر بیٹھتا ہے ٹھنڈے میں اور اپنے اوپر گڑوا گڑوی ہوتی ہے اس سے پانی ڈالتا ہے اس سے اسنان اس کو کہتے ہیں وہ اسنان نہ کرے اس سے بدبو آتی کبھر کی بدبو پھر آتی ہے ذرا ہندو کا پسندہ نکلا نا اور آپ پاس کھڑے ہوں تو بدبو آتی ہے ہندوستان میں ہم رہے اور مختلف جگہوں پر جو ہندوؤں کے ساتھ چلاؤ کرو تو مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ صحیح ہندو ہے اور یہ ببڑا ہندو ہے یہ صحیح ہندو کیا چیتے ہیں اور اس نے چھوڑ دیا کیوں کہ اس سے ذرا پسینہ آئے باقاعدہ بو بدبو آتی ہے میں ان سے کہا کرتا ہوں جتنے میرے شاگرد کہاں ڈاکٹر ہوئے ہیں صرف ایک صحیح اندو آیا ہے جو میں بیٹی کلس پر ہے. صرف... میں نے کہا وہ میں نے کہا اس سے بدبو آتی تھی باقی اسے نہیں آتی تھی تو باقی برس ہندو تھے باقی اس کے پاس کھڑے ہوں تو ایسی بدبو آئے جس طرح کی بلی مر جاتی ہے نا تو سے بدبو آتی تو خیر وہ اسنان کرتے ہیں ایسے وہ پہلے تو لوگ بڑے تھے بند ہوتے تھے نا ٹھنڈے پانی سے لاتے بھی صبح. ہی ہی تھے صبح ہمارے باپ دادا جی نہیں ہے تو ہمیں انہوں نے سنایا ہوئی ہیں کہ ٹھنڈا پانی سے سردی میں نہاتے تھے برفانی علاقے میں یہ صاحب نے سنی کسی نے سنی ٹھنڈا پانی سے نہانے کی کیسے تو ہم نے تو اپنے باپ دادوں کو سنے ہوئے ہیں ہمارے علاقے میں برفانی علاقے میں دسمبر جنوری میں ٹھنڈے پانی سے نہ لیتے تھے خود ہم نے دیکھے ہوئے ہیں بالکل کہیں گے آپ تو لوگ کب دو میں نے کہا اب یہ پنڈت کیا کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ ایسے ہی باہر ہوتے ہیں گڑوا بھرتے ہیں اور پیچھے کھان کے پانی پھینک رہے ہوتے ہیں اپنے اوپر نہیں ڈالتے گڑوا بھرتے ادھر پھینکتے ادھر پھینکتے ادھر پھینکتے ہیں، ادھر پھینکتے ہیں۔ سبحان اللہ تو خیر و بات کیا تھی جی ہندو ہاں خیر و عقیدہ دیکھا یار عقیدہ تک تو اس کا ٹھیک نہیں ہے تو با جمعے کی تقریبوں میں پھر آتے ہیں جمعے کی تقریر میں اور لوگ کہتے پرنس کو کیا تاریخ شور مچا رہا ہے اور میں نے کہا میرا ایک ہمارا ایک ساتھ ہی ڈوبا جا رہا ہے خال کر کے ڈوبا جا رہا ہے ذکر کر کے بھاگ پڑ کے ڈوبا جا رہا ہے اور میں اس کے شور مچا رہا ہوں کہ اس کا ٹوٹے اور بھی سن لے تو, تو خیر وہ ایک دم جو ہوا ہے تو میں نے پھر باتیں جو کی تو میں ان ہوا اندازہ غلطی کا اندازہ ہوا اور چھوڑی انہوں نے جم چھوڑی انہوں نے بولا کہ شان کے ایک مسئلہ آل دوسرا مسئلہ ہونا شروع ہو تو بلکہ ایک, ایک دم نے کہا جی مجھے کہا ڈاکٹر صاحب یہاں ایک درانی صاحب ہیں ان کے آدمی ہوتا ہے ان کے بعد جو جاتے ہیں بڑے پھلتے پھولتے ہیں مال اور آپ کے یہاں میں صاحب کے یہاں ہوں ہمارا کوئی ہے. تو میں نے کہا اصل میں چر سفیم کی دکانیں وہیں پھلتی پھولتی ہیں چونکہ حرام تصوف ہے اور حرام بال ایسا بڑھتے ہیں وہاں پہ جو کہ ہمارا تصوف ہے میں نماز پڑھو نوزہ رکھو بروزمادہ دھونا شروع ہو جائے تو بس کامل ہو گیا چونکہ حرام تصوف ہے حرام مال بال لیکن ہمارے یہاں تو جو لوگ آتے ہیں اگر ان کی کمائی شریعت کے اصولوں کے مطابق نہیں ہے تمہارے سلسلے میں آنے کے بعد اس میں کمی آئے گی مجھے کہیں کیسے جگہ بیس ہوئے تھے جی کہ وہ چیز ہی کم ہونا شروع ہو گئی اور یہاں تو شریعت ہے بھائی اور حلال بات ہے وہ تو اللہ اس کو اٹھائے گا لگا کوئی مار پڑنے کے لیے آتا ہو سلسلے میں تو بے شک وہ درازہ سے باہر ہی رہے کوئی مسئلے ہلونے کے لیے آتا ہے تو سے باہر ہی رہے دنیا کی نیت کر کے آتا ہو تو اس کا آنے کا فائدہ نہ اس کو آئے اور آخرس کے لیے آتا ہو تو اگر آخرس بن گئی تو اس کے سائے اللہ دنیا کو بھی بناتا ہے لیکن جو نیت کر کے آئے دنیا کی اور دنیا کی کسی چیز کی نیت کر کے آئے تو اس سے بڑا بےقوف اور اس سے بڑا خسارے والا کوئی نہیں ہو ہم مولانا صاحب رحمتہ اللہ علیہ شرم میں نظر ہوتے تھے تو ہم دعا کو ہی کافی سمجھتے ہیں دعا سے ہمارا مسئلہ ہو جائے گا کہ نظر کو سفارشوں کی تکلیفیں دینا یہ کرنا وہ کرنا کہ جو سلسلے کی دعا ہے اس پر تو یقین نہیں ہے اور جو سلسلے کی دنیا, دنیا داری و وسائل ہیں اس سے ہاتھ لگائے ہوئے ہم تو یہ توحید ہوئی کہ یہ شرک کی بنیاد نہیں سلسلہ اور سلسلہ دنیا کے مسائل ہے اور اس بار دماش لگا کے آئیں گے اس سے ہمارے مسئلے حل ہوں گے اور جو سلسلہ کی دعا کی رسی ہے اللہ تعالی کے ساتھ جا کر ملتی ہے کہ اس کو پکڑنے سے اللہ تعالیٰ مسائل حل کرتا ہے اور جس کے بارے میں کہا کہ کا کا. اس نے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا کیسی آئے گی جی؟ لنکی لن اس پہ بات کا بچانا تھا بہت آسان ہوتا ہے بللہ ہے فکرست آپ نے وہ یاد نہیں کیسے آئے تھے مارا بلائے مان لا ہے اللہ پر تو اس نے گویا بڑا مضبوط کھڑا پکڑ لیا اس کو پکڑنے کے بعد آپ کے گرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی تو مضبوط کھڑا پکڑ لے پکڑ کر گرنے کی گنجائش نہیں رہی آپ کی اور آپ اس کے بعد پھر جو ہے تو ان کی دنیا کی چیزوں کی طرف نظر لگائے آس لگائے بیٹھے تو سفیر صاحب کہتے ہیں کہ میں جب شروع شروع میں آیا تو مجھے بشیر صاحب نے کہا کہ یہاں پر ایک درس ہوتا ہے یہ درس دینے والے ہمارے پروفیسر بھی ہیں آپ بیٹھا کریں کہتے ہمیشہ تو بڑی اچھی بات ہے بیٹھیں گے ہمارے پرچوں مرچوں کے بھی امتحان کے بھی ساری چیزوں کا مسئلہ ہو گیا جی باقی بڑی کام کی بات ہمارے کتنا اچھا سینئر تھا جی کتنی کام کی بات بتائیے ہمیں جی بیٹھیں گے اٹھیں گے جی مسئلہ ہو گیا جی کہتے چند دن بیٹھے اٹھے بیٹھے اٹھے تو, تو, تو بات دوسری تھی یہ قرآن تو بات ہی دوسری ہے زندہ کلام ہے کہ <تصفح> دوسرا روک ہی سامنے کر دیا کہ اس لے کے ظاہری وسائل تو ایسے ہی بودے ہیں کہ اس کا بگڑی کا جانا <تصفح> اور اصل تو وہ عورت کا ہے بل لائے پگا دس تم سکا بل ہاں جی اس نے تو مضبوط کڑا پکڑا تو اس کے آدمی کو یقین تو نمال پر ہو آدمی کو یقین اللہ کی ذات پر ہو ہمارے ایک ساتھی نے میں نے کہا کہ ذرا اللہ کے بندے فلانی پارٹی تو بہت گڑبڑ کر رہی ہے اور آپ جو ہے تو آپ کیا کرتے ہیں ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تو اس نے مجھ سے کہا ڈاکٹر صاحب آپ تو یہاں ایسی نوکری میں ہیں کہ تبدیلیوں کے اور مصیبتوں کے اس سے بچے ہوئے ہیں ہمیں تو دس دفعہ تبدیل ہونا پڑتا ہے لہذا ان سیاسیوں کے ساتھ تعلقات میں رکھیں تو ہم کیا کریں گے میں نے کہا کہ خدا میں گارڈلا کی شان انجینئر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ مجھ پر یہ ڈیڑھ سال بڑی مصیبت آئی عدالتوں کے دیکھے جگہ جگہ دیکھے لیکن میں نے دو نیتیں کی ہوئی تھی ایک نیت یہ ہوئی تھی کہ, کہ ہمارے جمت الماء اسلام والوں کے ساتھ الگ ہے ان کو کبھی مدد کرنا ہی کہوں گا اور ہمارا تبری والوں کے ساتھ الگ ہے ان کو کبھی مدد کرنا کہوں گا اور مولانا صاحب کے پاس حاضری حادری نے کہا یہ برفا عزت پار پڑھ لیا کروا کو اجازت میں نے کہا بس ہم نے کہ اسی کو پڑھیں گے اور اسی پر اللہ تعالیٰ مسئلہ حل کرے گا اور جو ظاہری اسباب کہیں جانا پڑا لیکن یہ سلسلے والوں سے ان کو بدل کرنے نہیں کہیں گے کہ ہم سرسلے کا مارا تعلق اس لیے ہو کہ گویا دنیا کے مفادات کو حاصل کرنے کی. یہ ضروری بات ہے کہ سلسلے ایسی چیز ہوکے ہیں کہ اس میں تو اولاد سے اور ذہن بھائیوں سے زیادہ محبت والی چیز ہے اس میں اپنے بھائی کو تکلیف میں دیکھ کر آدمی سے برداشت نہیں ہوتا سوالی پیدا نہیں رہتا آدمی اس کے لیے کھڑا نہ اور کو نکالنے کی فکر نہ کرے کہ مرید کے آلات پر جو اتنی پریشانی ہو جیسے اپنے اولاد کے آلات پر پریشانی اور ہونی چاہیے اور جب تک تکلیف نکلے نہیں تو آدمی کو اطمینان نہیں ہوتا نہیں ان کو اس چیز کی نیت کر کے آئے تو اس سے بڑا کوئی حقوق کو دوسرا نہیں ہوتا تو جو دنیا اور وسائل دنیا کو لے کر آگے آ رہا ہو سے بڑھ کر نہیں تو یہ تو اور پنجاب مارنا جائے. یہ اصل ہے اس مضبوط کڑے کو پنجاب مار کے پکڑنا تسن بلائے تو قد ہو دیا اللہ مستقل جو پنجاب مار لیا جس نے پنجاب مار کر پکڑا اللہ کو کہ جی, ہمارے مولان صاحب فرما تھے کہ ہمارے استاد صاحب اس کی کہ میں پچھتوں میں پڑھا رہے تھے وہ کہتے منگول ہے خخوال دوائی ہو گئی ہاں جی منگول ہے خواتین بعض وغیرہ کا پنجہ ہوتا ہے نا پنجہ مار کے کسی کو پکڑ لے ایسا پکڑ لیتا ہے کہ اسے پر اس کے پھر ہٹتا نہیں ہے اس کے ہاتھ سے نکلتا نہیں تو یہ پنجہ مار کے پکڑنا ہوتا ہے مضبوط کڑے کو اور اللہ تعالیٰ کی جا میاں تسن بل لائے جس نے پنجہ مارا اللہ کو پکڑ لیا جائے فقد ہو گیا اللہ مستقل سیدھے رستے کی اس کو ہدایت ہو تو باقی یہ اللہ کی شان سیدھے رستے کی ہدایتوں میں ڈاکٹر صاحبان خاطر میں بات کہتا ہوں یہ سات سورہ فاتحہ کا دم کرتے ہیں ہم بیماریوں میں اللہ شفا کرتا ہے یعنی یہ کئی بار میں نے محسوس ہے سات بد سورہ فاتحہ کا دم پڑھنے کے بعد جو نسخہ میرے ذہن میں آ جائے ایسا اثر لگتا ہے جس طرح کہ شانے پر گولی بار بار خود کو حیرت ہوتی ہے اور कैसे کو कि ہوتی ہے کہ کیسے ہوا کہ بڑی بڑی جگہوں پر نہ ہو سکا جی اور یہ کیسے ہوگی جی؟ آج اور کبھی کبھی ہوتا ہے نہیں ہمارا پیسہ ہے کہ آپ ہر روز اس کے لیے بارے پیچھے آئے کبھی کبھی ایسا کوئی وقت آ جاتا ہے ہمیشہ <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> نہیں ہوتا تو میں سوچا تھا کہ یہ ایک دن سراط المستقیم جو ہے اللہ سیدھا رستہ میں دیکھا تو تشخیص بھی تو سراط المستقیم آئیں گی لیکن تصویر کو اپنی طرف سے کریں تو یہ تفسیر برغائے ہو جائے گی تو بار فرقران کو ڈاکٹر صاحب دیکھنا نا مار اس میں ایک دن سراط المستقیم کے زمان میں جب بات کی ہوئی ہے تو اس میں کیا کیا لکھا ہوا ہے واقعی یہ بھی اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر صرف پھونک مارنے سے شفا کر دے چاہے اللہ کا سوئی تشریح ضرور ہدایت کر دے وہ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے بیس سال پہلے کی بات ہے کہ ایک ایک خبر لکھا بڑا چلا جی وہاں جا رہے ہیں وہ کوئی بھی آتا اس کو میں ہی دے دیتا ہوں تو میں نے کہا بھائی اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو جو اللہ کے راستے میں پریشان ہو کر پھرتے ہیں تبلیغ تفریح لوگ پھرتے ہیں قربانیاں کرتے ہیں یہ تو اس وجہ سے ہوا ہے اس کی شفا ہوئی اور ایک, ایک آدمی تو وہاں سودی کاروبار کر کے آیا ہوا ہے اور ظلم کی زمین دبا کر آیا ہوا ہے آپ وہاں چلانا چاہیں تو اس کا اثر نہیں ہوگا یہ تو اس برکت سے ہوا ہے یہ جو ہوا ہے اس کا کیسا کیسے نہیں, تو, نہیں کی تو برکت اللہ نے اس کو کھولا ہے اور یہ آؤ جب تک اللہ چلے گا تو گزرنے کے بعد کو بھول ہی ہے وہ وہ جو برکت تھی چلیے بس وہ ختم ہو گئی یہ اس کو اللہ نے چلایا اور بعد میں ختم ہو گئی بس ہوتا. ایسی بات نہیں کیا تو یہ حضرات کہ یہ جو لا الہ الا اللہ جہری ذکر کرتے ہیں ہم یہ زبر لگاتے ہیں ساری اس سے یہ راز پانا ہے کہ یہ مضبوط کھڑے کو پکڑا نہیں پنجاب اس نے اللہ کا اللہ کی ذات کی طرف پنجہ پنجاب اس نے اعتصام ہوا مگر احتسام بلا ہواسکا ہوا کہ وہ کلا ہمارے ہاتھ آیا ہے کہ اس کے بعد اللہ و وطالیہ ہمارا وسیلہ ہے ہمارا کارساز ہے اور ہماری ساری چیزیں جو اسی کے ساتھ رکھی ہوئی ہیں اور اس کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی چیز کسی جگہ کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ ٹھیک ہے نا تو انشاءاللہ شاء اللہ اسی تسلی میں ذکر کریں گے تو اس کے اندر جائیں تو لا الہ الا اللہ سو بار کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کل سے اللہ کے غیر کا تعلق نکلا اور پیچھے گر گیا اور الّہ سے اللہ کا تعلق کل میں داخل ہوا لہا الہ الا اللہ اور سو مرتبہ پھر جو اللّہ کہتے ہیں اللہ, اللہ کے بغیر دھیان کرنا ہوتا ہے کہ اللہ حضر ہے ہمیں دیکھ رہا ہمارے ساتھ ہیں تو سو مرتب اللہ و اللہ کرنا ہوتا ہے اس میں بھی یہ دھیان کرنا چاہتا اللہ حضر ہے ہمیں دیکھ رہا ہے ہمارے ساتھ تو سو مرتب اللہ کے نوتے اللہ کے تو یہ دھیان کو کوشش کرنی ہوتی ہے یہ آواز دل سے اٹھ رہی ہے हाँ? اور زبان ساتھ ایسے ہل رہی ہوتی یہ ایک دو دن کی بات نہیں اب کرتا ہے کچھ عرصہ تو اللہ کرتا ہے کہ یہ بات اندر داخل ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا اور باقی اکیلے زور سے ذکر کرنا دھی سے ثابت ہے مجلس میں جو ہے تو ذکر کرنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ مجلس خود آپ نے ذکر کروایا ہوا ہے صابۂ اکرام سے آنی. تو لہذا یہ بدعت اور غیر مصنون یہ این سنت ہے اکیلے میں زور سے ذکر کرنا این سنت ہے جس کے بارے میں زل زل بجا دین رضی اللہ عنہ مسادی کے حدیث اور مجلس کا کٹھیوں کا ذکر کرنا جو ہے یہ ہے جس کے بارے میں برادری کی کون سی حدیث ہے وہ جی ان ساتھیوں کا تھا کہ اس کا حوالہ دیکھنا مسند احمد کی عدیث کیا نصاب کرام کو جمع کر کے دروازے بند کرا کے پھر سب سے ہاتھ کھڑا کر کے کہا کہ لا اللہ کا ہو تو یہ مجلس ذکر ہے آپ ٹھیک ہے نا روشنی یہ بجائے نا جی روشنی بجائے نہیں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 لگوایا کلو